<risque> آرام <الحمداللّا> <الحمداللّا> دلی و سلام اللہ و تعالیٰ کے لیے و سلام نبی کا محمد و رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی رحمت صحابہ کے نام سنگھ اولیا رحمان مج السلام رحمۃ اللہ اللہ سلمان تعالیٰ قرآن مجید قربان احمد میں سورت یوسف کے اندر ایک فراڈ کا تصرا کرتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام السلام کے بڑے تاس بھائی یوسف علیہ السلام کو وقت کے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے باپ سے یہ وعدہ کر کے ساتھ لے گئے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ذرا یہ باہر کی صحت افزا عوام سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں ظاہری طور پر دعوا بڑا خوبصورت تھا ان کا اس بھائی کے ہم کھایا تھا لیکن حقیقت میں انہوں نے پروگرام طے کر رکھا تھا کہ اس بھائی کو انتھے کنویں میں دھکا دے کر قتل کر دینا نتیجہ تک انہوں نے اس کاروائی پہ عمل کیا اپنے باپ والد محبت سیدنا یاقوب علیہ السلام کو دھوکہ دیا قسبے کھا کر وعدے کر کے ان سے ان کے ناڈلے چہیتے بیٹے کو لے کر گئے اور جا کر کنویں میں دھکا دے دیا پھر ساتھ ہی یہ اٹھائی بھی کہ واپس آ کر کرتے کو فون لگا کر روتے ہوئے آئے کہ ایشائی یا کنو شام غریبہ بناتے ہوئے آئے روتے ہوئے کہ دیکھے جی بھیڑیا جو ہے آپ کے بیٹے کو کھا لیا جو خود کیا نام بھیڑے کا اور سبوت میں کپڑوں پر فون لگا دیا اور آ گئے صحیح ریاقدر علیہ السلام ان کے اس دھوکے کو سمجھ گئے کہ کون سا ایسا پڑھا لکھا سمجھدار بھیڑیا ہے کہ جو سب سے پہلے تو کمیز اتارے گا اور پھر کر کے کھا کے پھر اس کے کورتے سے منہ صاف کر کے خون لگا ہوا ان کے ہاتھ میں تھما دے گا یہ لے جاؤ یہ اس قدر کا سبوت تمہارے پاس زندہ بند ہے ایسے ہی بھائیوں تاریخ میں ایک فراڈ کا ذکر سید رام سارے سلامت وسلام کے ساتھ بھی کرنے کا پروگرام بنایا گیا پران جن میں موجود ہے کہ کہ نو گروہ نو افراد پر مشتمل ایک گروہ اس نے سیدنا اللہ علیہ السلام کو شہید کرنے کا فراہم بنا کی سلطنت کا رقبہ تقریباً پینسٹھ لاکھ چونسٹھ ہزار مربع امیر تک پہنچ گیا اب سیدنا امیر معاویر رضی اللہ تعالی کے دور میں جب اتنا وسیع رقبہ اللہ کے بدل کر سے ہوا تو بتایا تھا کہ دشمن چار گروہ ہو گئے ایک گروہ یہودیوں کا ایک ایران کے مجوسی آگ کے پجاری ہوگا یہودوں میں بھی کچھ لوگ اسلام کا لبادہ اور کر سنت اسلام کی جڑے پھوگڑی کرنے کے لیے تیار ہو گئے مجوسیوں میں بھی کچھ لوگ اسلام کا لبادہ اور کر سنت کے دشمن بنے عیسائی اور چوتھے نمبر پر گزرے گی تو یہ لوگ جو دشمن بنے کی سنتا کے ساتھ اللہ حکمر ان کو کب یہ بات گوارا ہوگی کہ سلطنت اسلامیہ اتنا اتنی وسیب ہو جائے مجوزیوں کو دکھ تھا اپنے باپ دادا کی سلطنت فارس کے دباؤ برباد ہونے کا عیسائیوں کو دکھ تھا روح کی عظیم و شام سلطنت کے دباؤ ہونے کا یہودیوں کو پہلے سے ایک بہت تو یہ چار طرح کے افراد انہوں ان کی سے پھیلتی چلی گئی سید اللہ میر رضی اللہ تعالی سن ساٹھ ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوئی ساٹھ ہجری میں بائیس رجب رجب کے کوڑے سعید رام مابع اللہ تعالیٰ کی وفات کا جلد منایا جاتا بائیس رجب کو وفات ہوئی کہاں تھے دمشن شام کا دھرمر مدینہ میں اطلاقات پہنچی میں اب آپ جو آپ کو حوالہ دوں گا یہ حیران ہو گیا پنجاب یونیورسٹی کے تاریخ اسلامی کے شعبہ کے سابق صدر ڈاکٹر محمد اسلم نے نساج کی اس دو پر کہ ہمارے قدیم مول رفیم میں پینتیس مول رفیم کا نام آتا ہے ان میں اکتیس مارفین شیعہ تھے مسعودی تنری اللہ محمد اس انداز کے ساتھ انہیں نام لینا اب پینتیس میں جب اکتیس شیا ہیں تو باقی کتنے بچے چار تاریخ دو تب کام اب کے ساتھ البتبہ آیا سے اپنے کثیر رحمۃ اللہ بارش احمد مطالبہ اپنے مطالبہ رحمۃ اللہ تو ان چار لوگوں نے کہا کہ یہ شیعہ سپار. اور جتنے مول فرین نے ان چاند کو چھوڑ کر جتنے بھی دلائل لی جتنے بھی کے لیے وہ کہاں سے لی وہیں اور اکتیس مولفرین جو شیا تھے ان سے اب کہاں اکتیس اور کہاں, کہاں چھا نتیجہ تھا تاریخ اسلامی ایف اے کیوں اٹھا کر دیکھ لیں بی اے کیوں اٹھا کر دیکھ لیں ایم اے کیوں اٹھا کر دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو سب سے زیادہ مواد انہیں بتیس مار کا ملے گا جو چلتا خاکیہ کر بلا کے تین سو سال بعد ابھی گفٹ گفٹ لوگ پہ جہیا ایک شخص تھا اس نے مقتل حسین کے نام سے لکھا اس کتاب کے اندر اب تین سو سال بعد پیدا ہونے والے شخص کتاب لکھ رہا ہے ایسے لکھ رہا ہے جیسے اس موقع پر موجود ہو کہ بی پی فلان جگہ سے آئی سید صاحب فلاں جگہ سے آئے فلان جگہ سے, فلان جگہ سے آیا علی اکبر یہاں آیا علی اکبر اکبر جہاں آیا اللہ اکبر وہ تو 300 پر سے ان کو تین سو سال مقدا تازہ لگایا کتنا جھوٹ کھڑا کہ اور سب سے پہلے تاریخ تبری کے اندر مقتل حسین اس کتاب کے حوالے بات دیکھا کیے اور اس طرح سے پھر تمری سے آگے پھر سب پھیلتے چلے گئے مسودی اور اس طرح سے باقی جتنے بھی وائرٹی ہیں خلاف کیا تک سب کے سب کسی انداز کرتے ہیں اب یہاں پر اللہ کا حیرت کی بات ہے کہ وہاں پر اگر کوئی شخص کندھا دے تو آپ کو کچھ نہ کچھ وہ باتیں بھی مل جائیں گی جو آج کے واقعی کے سبو کے طور پر موجود مدنسی مدل امار عباس پولی اخبار التی اسی طرح سے امت الطالف انصاب عالم طالب تنفیسافی اسی انداز کے ساتھ ناسک التوانی ان کتابوں کے آپ کے سامنے والے رکھا جب وہاں سے ہمیں یہ سبوت مل جائے کہ واقع کی صورت حال کیا تھی یعنی ایک پابندی نہیں لگائی ہم نے چار ماراجین کو جو کہتے ہیں کہتے ہیں اور وہ بھی یہی بات کہتے ہیں لیکن جب اکتیس ماراظین کی باتوں میں بلکہ شیعہ موراجین کی باتوں میں بھی یہ بات نہیں جائے اس سے زیادہ کا فون کیا ہوگا تو اس کا خلاصہ آپ سامن کے سامنے آج رکھتا ہوں کہ باعث ردم کو رضی اللہ مولانک کی مفاد کی جب خبر ملی مدینہ کے اندر پہنچی شاہبان کے نہیں رجب سے اللہ شاہباد بائیس مئی تک وفات جو اس کا مطلب ہے رجب ختم ہونے میں بس ایک کشتہ ہی لائی جائے ایک ہفتہ لیا اب نہ نیٹ کا دور تھا نہ موبائل سروس تھی نہ ایس ایم ایس کا دور تھا کہ جس کی وجہ سے فوراً بریکنگ نیوز آ جاتی یہ تو کام تھا تو اس لیے سے اطلاع پہنچتے پہنچے شامان میں اطلاع پہنچی مدینہ مدینہ میں لڑکا کون تھی بنی جلدی میں آتا ہے کہ گورنر مدینہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو مدینہ میں کہہ رہے تھے ہم ان کے ساتھ کہہ رہے تھے اور ان کو خلافت کی طرف سے بقایا وظیفہ ملتا تھا جس کے بارے میں پہلے تفصیل بیان کر چکا ہوں پچھلے کہ حسن حسین نے دونوں کو خلافت کی طرف سے بدائے ملتے تھے وہ سب کا خراب کر دیتے سب حسین رضی اللہ حسن کو بلایا اور اطلاع کی دی کہ مابع رضی اللہ تعالیٰ وفا دکھا ہے کہ انہوں نے ان راجو پڑھا اور اس کے ساتھ ہی گورنر ولی نے پوچھا کہ آپ بیت سب کے سامنے کریں گے میں ہر یا پھر تنہائی پہ کریں حسین رضی اللہ طرف نقال جواب صحیح حسین رضی اللہ عالم کو یہ کیا کر اب پوری جن کے میں نے نام لیا کہ کے اندر یہ بات ہو. اب بار بار کے بعد کہتے ہیں بات کو لے کر آ کے چلتا ہمارا جان پذیرہ دار ہوا کے بعد کوئی نہیں کسی کو کسی حوالے پر سیکھا تو وہ چلتا ہے اب وہاں پر کیا ہوا سیر نظیر رات پال نے فیصلہ کیا کہ میں مکہ مقررما میں باقی زندگی کا یا پسند کرتا ہوں ان کا یہ اتہاس تھا کہ میں جاندار آنا ہوں وہاں پر اللہ کوئی شابان میں رات کو روانہ ہو گیا مدینہ سے شابان آگے بہت سمجھنا ہے رمضان اس سے آگے شبان اس سے آگے سیفان یہ چار مہینے مکمل نہ ہی گورنر مدینہ کی طرف سے یہ کوئی پابندی لگائی گئی کہ آپ نے بہت کیوں نہیں کی نہ ہی پیچھے تعلق کیا گیا نہ ہی کوئی گرفتاری ہوئی نہ ہی کوئی برابر جا شام کے تحت گورنر موجودہ اس نے بھی قطن چار مہینے امن سبوں کے ساتھ سوال مکان سفار ذکار چار مہینے جوار کام میں بسر کیے کسی کی طرف سے حکومت کی طرف سے کوئی گرد نہیں ہوئی نہ ہی کوئی اعتراض کیا گیا نہ ہی ان کو ستایا گیا نہ ضرور اس عرصے میں اب یہ ملتا ہے کہ گوفا کے اندر ان لوگوں کو جو کہ پرداروں آج اس طرح مل تقریب کا دہشت گرد وہ جس نے سیدنا عمر فانو اللہ کو شہید کیا اور ان کی شہادت کو شہید کرنے والے کو بابا شجا کا لقب دیا انہوں ہے اور اس کی قبر پر آج بھی اللہ کو یہ لکھا ہوا ہے بابا شجاع اور اس کا ہوس ہوتا ہے اور اس کو بڑا اچھا تصور کرتے ہیں لوگ لو فیروز کو اور بتایا تھا کہ اس کے نام کی فروز آ کے بھی میں اس کے بعد سیدنا عثمان علی رضور کو شہید کرنے والا گروہ سیدنا علی رضور کو کوفا میں لے جا کر جھرمال بڑھا کے وہاں پر ان کو شہید کرنے والا گروہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا گروہ یہ وہ گروہ تھا ان کا مرکز ہیڈ کوارٹر تھا تھافا اس لیے تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں کہ پوفا کے حالات بڑے مشکل سے کوئی بھی حقوق ہے اس نے مشکل سے حالات وہاں پر کنٹرول کیے انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ ہم علی رضی اللہ کے دنوں میں سے ان لوگوں نے کیا کیا حسین اللہ اعتماد کو خاتمے کی آخر کوئی مارکم ڈاک تو نہیں تھا نا وہاں پر یہ نظام بنایا ہوا تھا یہ چونکہ خفیہ پان تھے اس لیے انہوں نے خفیہ طور پر آدمی بھیجے تاکہ اگر سرکاری مالکہ ڈاک کی طرح ذریعے سے بھیجا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا راز لیک ہو جائے اس لیے خوفی آدمی دیکھے سات آدمی سیدنا حسین کے پاس اس چار واہ کے اندر اکٹھے ہو گئے بیت اللہ مکہ تھا بارہ ہزار خطوط آ, آ گئے ان خطوں کا خلاصہ کیا تھا کہ ہم شیعان اہل شیان آپ ہمیں اطلاع نہیں ہے کہ آپ مکم کروا میں ہیں آپ ہمارے پاس تشریف لائیں وہ تمام خطوں کا خلاصہ ہم یہاں پر کو امام اور خلیفہ بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ایک لاکھ تلوار آپ کی حمایت کے اندر ٹھیکی اور آپ ہر بار جلد جیسے رہے ہم نے دبر کرے اوفا کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا عید پڑھنی چھوڑ دیے ہم اب آپ کا انتظار کر رہے ہیں پھل بڑھ چکا ہے اب آپ کا انتظار یہ لفظ ہے یہ خلاص ہم بارہ ہزار روپئے حسیندم کے پاس جب یہ ساٹھ آدمی گوڑے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے جی حضرت چلے حضرت چلیں آپ کے انتظار ہو رہا ہے آپ کے بغیر ہماری زندگی ویران ہے اب اس طرح سے جب چند زمانے کی ہونے اور اس طرح سے باتیں کی تو سید حسین رضی اللہ تعالی کہ جو لباح نئی رشتے دار مقامی موجود ہے عبداللہ بن جافر تجار رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباد رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبید رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ شارزبک جو منیہ کا مخالف تھا وہاں پر موجود تھا اس طرح سے نام لکھے ہوئے ان افراد کے ان کتابوں کے اندر جو سال نام کا حوالہ کیا نام لکھا کہ ان افراد نے وہاں پر آپ کو مشورہ دیا یہ ساٹھ آدمی دوس ہیں کوفے والے دھوکے باز ہیں ان کے ہاتھوں میں نہ آئیے گا ان کا کہنا نہ مانے حسینا چلو کیا ہاتھ جائے میں حسرت میں عقید اپنے چچا کے بیٹے کو بھیجتا ہوں وہ جا کر اطلاع لے کر آئے گا پتہ چل جائے گا کہ باقی اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے اس نے اکیل کو خط دے کر بھیجا کہ میں اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں یہ مجھے لکھیں گے تو میں مندر سے دوسرے میں نقیل وہاں پہنچے اللہ حر. جب پہنچے اٹھارہ ہزار آدمیوں نے بیعت کی جب حکومت کو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ صداصلم فرمائل جب ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے دوسرا اگر کوئی بیعت لے تو اس کی گدر اڑا دو چاہے کوئی بھی ہو کیونکہ وہ حکومت میں کیا ہمیں انتظار پیدا ہو جائے گا جس حدیث ہے رسول اللہ, صلی اللہ, صلی, اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں پر کیا ہوگا کیا اور ان لوگوں کے کام کیا جنہوں نے بہت کی تھی سارے کے سارے دوسرے میں نقلی نماز پڑھا رہے ہیں اٹھارہ ہزار آدمی پیچھے اسلام پہ رہی ملے یا کھیلے رہے ان کو حکومت نے کچھ دکھا یہ آپ کی تھا اب یہ ہوا کہ حسرت نقل کو قتل کر دیا تھا۔ اب یہاں پر یہ بات تاریخ کے اندر کہ وہی کوفی تھے جو اس چیز کو کہ اب ہم کس ایشو پر سیاست کریں انہوں نے خود ایک قتل کیا اور نام لا دیا کہ حکومت نے ان کو قتل کروا دیا اب اس سے اب کیا ہوا خت پہنچا سید حسین رو عظلم کے پاس اس مقابل کا سروانہ ہو چکے تھے سالفیہ مقام پر پہنچ گئے جو سب منظریں ہوئی تھیں کہ اتنا سفر کر کے پلان جگہ پڑاؤ کرنا ہے پھر اتنا سفر کر کے پرانا جگہ پڑاؤ کرنا ہے تو اس انداز کے ساتھ ایک منظر تھی اس کا نام سالفیہ تھا وہاں پر جب سوچے اتنا ملیں گے حسن کو قتل کر لیا حسین اللہ نے وہاں پر ابھی تاریخی کتابوں کے اندر والا محدود ہے وہاں پر فرمایا اچھا ہم واپس اب تو آگے جانے کا اظہار کر دکھے بازوں نے دھوکہ کیا باقی من والے سے کہتے تھے پر لیکن کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنے بھائی کے خون کا خطرہ لے گیا ان لوگوں سے جنہوں نے دو کیسوں کو قتل کیا اب یہاں سے سیدنا حسین عزی اللہ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ بکا سے کس تاریخ کو وہ روانہ ہو رہا ہے دس دن میں جب وہ جان کرام مینار کے اندر موجود ہوتے یعنی شابان رمضان شبان سیکار اور جدید کی دس تاریخ کو محمد کا سرمانہ ہوتے ہیں اللہ حکمر یہاں پر بھی ایک بات سمجھ آئی اگر یہ اسلام کو اور کی جنگ ہوتی تو سیدنا حسین رضی اللہ عالم کے لیے ایک بہترین موقع تھا آٹھ جدید کو جو میں تبیہ ہوتا ہے حاجی منام اکٹھے ہوتے نو زد کو الفاظ میں خطبہ ہوتا ہے حج ہوتا ہے دس گیارہ بارہ تیرہ تک کے لاکھوں افراد پورے عالم اسلام سے بات کر سکتے ہو سید الحسین نزیر اللہ اگر یہ دیکھتے کہ واقعی نامے کا دین برباد ہو گیا ساڑی شرابی کتے اور ریچ اور سور پالنے والے لوگ وہاں بہن کی غربت کا تقدس پامال کرنے والے لوگ حکومت پر حالم آ گئے ہیں قابض ہو گئے ہیں تو کیا کرتے سید السین نظیر الگ حج کے لیے پہنچتے آخر لوگ نواز رسوم سلسل کو پہچان دیتے نہیں پہچانتے تھے آج چودہ سو بتیس سال کے بعد ہمیں پتا ہے تو کیا اس دور میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اہل وید کے افراد ہیں وہاں پر پہنچتے حج بڑھاتے لوگ حج کے مناسب سے فارغ ہو کر اعلان جہان کرتے اور بنی سے لاکھوں افراد کو لے کر نکا کھڑے ہوتے اور سب چین سے ہی بدلاتے تھے لیکن آپ نے یہ کام دے اس کا مطلب ہے معاملہ کچھ اور ہے اور بیان کچھ اور کیا جا اسلام اور کفر کی جنگ والی بات نہیں ہے یہ ایک دم بعد پھر تو میں پھر چلوں گا آپ کے ساتھ دوسری بات سال کیا پہنچے واپس چلتے اسلام اور کفر کی جنگ یا واپسی چلے کیا علی رضی اللہ حضرت جو اللہ کے شیر ہیں ان کا مجور بیٹا یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے اور اس جنگ میں میں واپس ہو جاؤں ساٹھ کو فی ساٹھ چلے یہ تعلیمی کتابوں کے اندر ساٹھ پوفیوں کا حوالہ موجود ہے مکہ سے وہ ساٹھ چلے بہتر تک تھے بہتر میں سے ساٹھ پوفی بات چیت میں بدلے بارہ میں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بارہ افراد کے ساتھ جہاد کے نہیں بیٹے علی الحلام کے بھائی تھے جا کر بیٹے عبد اللہ اور یہ سیدہ زینب رضی اللہ جو حسن کو کہتے ہیں اللہ حکمر یہ سیدہ زینب جو تھی یہ ان کی بیوی تھی عبد اللہ خامد منع کر رہا کہ نہ جاؤ صاحب حالات خراب کے بعد کی محبت کے اندر چکا نہیں میں بھائی کو دلانی چوک کے بجاؤں اور یہ سیدہ زینب کون ہے جوہرت القصاب کے اندر یہ کہ حوالہ شیعہ کی کتاب اس میں حوالہ موجود ہے اللہ اکبر کہ عبداللہ بن جا کی بیٹی امر محمد سیدہ زینب کی بیٹی امر محمد جو تھی وہ جزیر کی گھر والی ہیں یہ ساس ہیں اور یزید داماد ہیں یہ ساس اور داماد ہیں جو وہاں پر پہنچا یہ ہمارے انتظین کے طرف کے ہم بعد میں آپ کو اس وقت سارا میرے برائے کرنے چاہ اس کے بعد سینتا حسین کہا گیا کہ نہیں ہم پھلا رہیں گے اس کا مطلب ہے اب موقع تبدیل ہوں گے اب تو انتقام اور بدرے کے لیے جا رہے ہیں سارا سرینا اس نے بن گیا پہنچے اس مقام پر جہاں سے ایک سڑک کوفہ جا رہی ہے اور ایک دبی رہی ہے اس کو میں آپ کو ایسے سمجھاؤں کہ ایک شخص جو ہے وہ روانہ ہوتا ہے اللہ پر کچہری چوک سے کچہری چوک سے روانہ ہوتا ہے اور وہ پہنچتا ہے نو نمبر پر وہاں پر اطلاع ملتی ہے کہ جس آدمی کو میں نے بھیجا تھا اس کو سمجھنے سال کے مقام اطلاع میں بھی بھیج کے مسلم وکیل قتل ہو گئے اب اس سے آگے بڑھتے ہیں اب مقام آ گیا. جانا کہاں تھا شاہم استرباد یعنی گوفا وہاں پر پہ جانا تو آپ کو ساسم دربار کہاں کب آئے گا وہ متبرا اس وقت آئے گا جب آپ رشید آباد چوک سے دائندر بابا سبرا کی طرف جائیں گے اور سیدھی سڑک کہاں جا رہے ہے سیدھی سڑک جا رہی ہے یہ کھاد فیکٹری کی طرف کھاد فیکٹری کو سمجھ لیں دمش جو ماروں والے کو سمجھ لیں آپ یہ کربلا ناؤ نمبر چوکی کو سمجھ لیں سالیہ مقام اور یہ جو مقام ہے رشید آباد چوکا اس کو سمجھنے سمجھے المیسا اس مقام کا نام تھا المویسا المویسا مقام پر جب پہنچے جہاں پر ایک سڑک کہاں جاری ہے پوفے کی طرف یعنی شاہ شمس دربار کی طرف اور سیدھی سامنے جاری ہے کہاں خاص کی طرف گوڈین دمش کی طرف گلشام کی طرف اب الویسا مقام پر پہنچے تو وہاں پر ہوڑ پہ جزیر کی پیٹرولنگ جو نگرانی کے لیے موبائل اسکواڈ جو پھر ہوتے ہیں وہاں پر پہنچے انہوں نے پوچھا کہ خیریت ہے یہ ساٹھ آدمی آپ کے ساتھ یہ تو بڑے بلیک لسٹ آدمی ہے کیونکہ آپ یہ تو کوفے کے علاقے کے رہنے والے تھے ان کو پتا تھا کہ ان کو یہاں پر کیا کردار ہے تو یہ بلیک لسٹ آدمی آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ بچوں کو ساتھ لے کر گھر والوں کو لے کر آئے خیریت وہاں پر تعریف میں آتا ہے کہ اس نے فرمایا نہ آیا نہیں بلایا نہیں مجھے بلایا گیا میں نہ خود نہیں آیا دوسری بات امر بے سال پہ نبی نباز رجلہ یہ ساتھ نبی مباز رجلہ تو کون ہے نبی سرجم کے نیچے میں مانگی اشرم صاحبہ میں سے اور یہ ایران کے فاتحین میں سے ان کی قبر ہے وہاں گوام سن چائنا کے یہ وہاں تک بیٹھے چیل کے ساتھ سے لے کر تاپخا کے پاس گھر یہ وہاں تک جہاد کرتے ہوئے پہنچے ان کی قبر بھی وہاں پر ہے اللہ یہ ان کے پھیٹے ہیں امر رضی لازم امر لکھا جاتا ہے عمر لکھ کر آگے باؤ امر اس کو امر جس کو عام طور پر عمر پڑھتے ہیں یہ عمر لازمی امر لازمی اور باؤ کا پگار تو عمر ہوگا اس طرح عمر رضی اللہ تو امر کے یہ کیا لگے رشتے میں جب کے لگے تو یہ کیا لگے اللہ حسین کے لگے لگے رشتے سلیقینی جو موبائل اسمارٹ تھی وہ بڑی تھی پٹرول دستہ بڑا تھا انہوں نے پوچھا خیریت ان کے ساتھ گفتگو چار دنوں تک گفتگو ہوتی رہی مویسا مقام پر اس کا تاریخ کے اندر حوالہ موجود ہے اور تنہائی میں گفتگو ہوتی ہے اس میں کیا باتیں ہوئی اس کے اندر یہ آتا ہے کہ تین شرطیں پیش کی شیخ رسین نے یہ آرست کی کتابوں میں بھی اور اہل جشی کی کتابوں کے اندر بھی یہ حوالہ جات موجود ہے ہمارا جات کا ذمہ دار کہ تین شرطیں پیش سید رمسان نظر کی پہلی شرط پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے واپس جانے دا. اسلام اور کوفر کی جان میں واپسی نہیں ہوا دا. یاد رکھے اس کا مطلب ہے کہ اسلام اور کوفر ہماری جان نہیں تھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنانے کا دین بچا لیا جان کو کی یہ آپ کو حقائق گا کے سامنے آیا ہمارا جان کا ذمہ اللہ مجھے واپس جانے دو اسلام اور گزر کی جنگ میں واپسی نہیں کٹ جاتے لے کر واپسی کا لگا دوسرے نمبر اللہ دوسری شکل یہ ہے کہ اس وقت اسلامی سلطنت کے تحت خلافت کے تحت جہاد ہونا تھا ترک کے ساتھ اور ترک اس وقت کا دے ترکوں کے ساتھ لڑائی کے لیے مجھے بارڈر پر بھیج دو کہ اس حکومت کے تحت جو جہاد ہو رہا ہے وہاں پر تو کاموں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں گا بس زندگی وہاں پسر پر اثر ہو ہوں جہاد اگر حکومت کافوں زامیوں شرابیوں برماش ہو ہے اس حکومت کے تحت جہاد جائید ہوگا دوسری شک بھی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ معاملہ یہ نہیں تھا جو بیان کی تھا جو کیا جاتا جو مجبور کیا گیا تیسری شک یہ ہے ہندو سمی میرا راستہ چھوڑ دو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں اور پھر وہ جو میرے بارے میں فیصلہ کرے گا یعنی میں خود تمہیں سٹھا کر براہ برائے راس کلاس سے بات کروں ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے الفاظ بھی موجود ہے یہ بھی کی کتابوں کے اندر اب شہید حسین رضی اللہ پر جب یہ تین شرطیں پیش کی تین شرطوں میں ہی بات کر بلا کی حقیقت آپ کے سامنے کھول کوئی کراچی اسلام گفت کی جا کر تو واپسی کیوں حکومت زاموں شرابیوں بدماش ہوتی ہے تو اس کے تحت جہاد گوارا کیوں اور تیسری شرط جو پیش کی گئی اس کے بارے میں امراد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جو گوفا کے گورنر ان سے مشاورت کر لیتے ہیں یہ تین شرطیں اب آپ بتائیں کس کے بارے میں کون نے تین شرطیں پیش کی ہم سے عبداللہ برزیات گوفا کے گورنر ان کے پاس حادری کیا وہاں سے ٹھیک ہے تیسری شرط ان کو اگر کی حکومت سعید رام صاحب کی فاقے کے اندر ملس ہوتی تو کتانی ان کو ممیسا مقام سے آگے سفر کرنے کی اجازت نہ دے اور ان کے آڈر ہوتا ہے ان کو ارسٹ کر لیں گرفتار کر لیں اور جیل خانے کے اندر ان کو پروخت ملا لیکن کتن کوفہ میں حکومت کوفہ اب کیا ہوا سید رام صاحب آگے تین منتریاں السا سے اللہ حکر روانہ ہو گئے یعنی رشید آباد چوک سے روانگی شروع ہو گئی اب پہنچے اب دیکھیں پوری بات پر قانونی تراض ہو گئی اللہ حکمر اب پہنچ رہے ہیں اب مکہ سے کس لیے روانہ ہوئے تھے جس بات کو سمجھیں مکہ سے روانہ ہوئے تھے کوفہ کے لیے یعنی کوفہ کے راستے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں دمشق کے راستے یعنی روانہ ہو کوئی شخص شاہ مطلب. دربار پر جانے کے لیے کچہری چوک سے اور وہ پہنچ جائے چوک کو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاہ چمن دربار بابا صاحب تو بابا صاحب کہاں رہے گیا وہ یہ تو کہا سر گھر کے راستہ کوئی اس کا مطلب ہے وہ جا رہے تھے دمشق یعنی خاص فیکٹری کا جو روڈ ہے اس روڈ پر یہ چوک امار اس جگہ پر جب پہنچے حسین نظر اوتارا ہوٹل جزیر کی چھوٹی پیٹرولنگ ساتھ یہ ساتھ وہاں پر پہنچ کر ان ساٹھ کوفیوں نے دس کارنر کو اور یہ اکسٹھ ہچڑی سات اکسٹھ ہچڑی کا واقعہ دس کارنر کو انہوں نے اثر کے اور دیکھا کہ حسین رضی اعظم کے پاس تو بارہ ہزار خطوط موجود ہے چمڑے کے تھیلوں کے اندر موجود ہیں خیمے میں رکھے ہوئے انہوں نے ان پر ایک ایک آدمی کا نام لکھا ہوا ہے کوفے سے جنہوں نے خت بھیجی تھی ہماری تو سارے سازش پکڑی گئی اور یہ سازش اگر وہاں دلتا دلتا اور وہاں سے آئے گا ان سب افراد کو پکڑ پر دیا جائے گا بغاوت کے جرم میں لہذا انہوں نے کہا کہ اس دستاویزی ثبوت کو غائب کرو انہوں نے حملہ کیا سیدنا حسین نظی دل اللہ کی خیموں کے اوپر خیموں کو آگ لگائی اور وہاں سے وہ چمڑے کی خطوط جو ہے نا ان کو آگ کیوں لگائی تاکہ وہ خطوط جب جائیں تب جمع اور پھر جزیر کی چھوٹی پٹون صاحب تھی وہ فوراً موقع پر پہنچے انہوں نے وہاں پر جا کر حسین کی حمایت میں وہاں پر تلوار چلائی ان ساٹھوں کے ساتھ لڑائی ہوئی اللہ حکمر اور اس کے ساتھ ہی روانہ کیا عمر آج بھی وہاں امراح پر پہنچ گئے اور انہوں نے ان سانٹ کو قتل کیا ان میں تاریخ کیا تھا کہ ایک بات کوئی بچا ہوگا تو بچا ہوگا ورنہ سال کے ساتھ حسین کو جب کتنی دیر کے وہ نقصان ہو چکا تھا حسین شہید ہو چکے تھے اور باقی جو آپ کے کے افراد تھے اللہ اکبر ان میں جو شہید ہوئے ان میں شہدا کر بنا کے اندر آپ یہ نام آتے ہے ایک تو سیدرام حسین رضی اللہ عنہ اور ایک عباس رضی اللہ تعالیٰ بھائی ان کا نام کیا عثمان تھا عثمان علی رضی عالم کے ایک بیٹے عثمان تھے علی رضی کے بیٹے کا نام ابو بکر ایک بیٹے کا نام عمر ایک نام عثمان تھا رضی اللہ عنہ اللہ اکبر اور یہ دیکھیں کہ سید علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام جو رکھے دشمنوں کے نام کے نام پر رکھے آج پوری دنیا شریت میں آپ کو ابو بکر نام کا کوئی شخص نہیں ملے گا عمر نام کا کوئی شخص نہیں ملے گا عثمان نام کا کوئی شخص نہیں ملے گا معبر اور گزین تو سوال ہی پیدا کیا لیکن علی رضی اللہ عنہ کے اٹھارہ بیٹے اللہ اکبر عمر بنی ان کی جو بی بی تھی اللہ اکبر فاطمہ رضوں کے علاوہ بھی بیوے تھے یہ سیرت کی کتاب رحمت اللہ جو ہے اللہ حکمر سید سلمان منصور پری قانو سلمان منصور پری جو لکھ رہے ہیں اس کی دوسری جیب کے اندر وہاں پر انہوں نے باقاعدہ شجر لکھا ہے کس بیوی بی سے کون کون سا بیٹا کس بیوی بی سے کون کون سا بیٹا اور میں کو خلاصہ ہے کہ ایک بیوی بی سے ابو بکر ہے ایک سے عمر ہے ایک سے عثمان ہے تو آپ کا ایک بیٹا عثمان بھی صاحب تھا ابو بکر صاحب تھا پھر حسنت اللہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ایک کا نام اور ایک کا نام عثمان جو را کے عباس ہے جن کا الگ تھڑا ہے ان کے بھائی کا نام عثمان تھا چودہ کربلا کے لسٹ ہے اس میں عثمان کا نام بھی موجود ہے ابو بلر کا نام بھی موجود ہے ایک عبد الحمان ہے اور ایک حسین کے بیٹے کا نام جزیر بھی تھا وہ بھی موجود تھا اس چودہ سے یہ سب تاریخ کی کتاب ادھر دشمنوں کے ناموں پر کوئی نام رکھتا ایک مجھے نام گفتگو ناموں میں کیا پڑھا یہ ناموں میں کیا پڑھا تو آپ بھی رکھو بچوں کا نام کیا پڑھا اس نام وہ رکھتے تھے تاکہ دشمن سامنے رہے میں نے کہا آپ بھی رکھو تاکہ دشمن آپ کے سامنے وہ اس لیے رکھے تھے تاکہ تھپڑ بک مارتے رہیں گے ابو بخت شرم یاتے شرم اس وہ اس طرح سے پوچھ رہے میں نے بھی نکالتے رہیں گے نام بچوں سید رام موسا کازم رحمۃ اللہ علیہ بارہ اماموں میں سے ایک کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھتا امام کے بارے میں کہتے ہیں معصوم ہوتا ہے امام معصوم ہوتا ہے غلطی سے بغور ان کے باپ ہوتا ہے اس نے اپنی بیٹی کا نام آئے شاہ غلطی تھی یا کہیں امام معصوم نہیں امام سے غلطی ہوئی ہے یا پھر کہیں اگر امام معصوم ہے تو پھر نام سے رکھنا تو کتنے نام آپ کو یہ ایسے ملیں گے بارا حسین وہاں پر جو نقصان ہوا باقی مانتا اہل قافلہ اہل بیت کو اور پھر جدید بھی وہیں پر شہید ہو گئے امر نساد جو تھے وہ اس باقی افراد کو ساٹھ کوفی وہاں پر ختم ہوئے ایک کو بچا ہوگا تو بچا ہوگا ورنہ ساٹھ وہیں پر ختم ہو گئے اور باقی اہل مانتافلا بی بیت کو لے کر پہنچے کہاں پر اللہ حکمر کوفہ کر پہنچے چونکہ کوفہ نزدیک تھا یہ المولیسا سے تقریبا 20-30 کے میل 20 -20 کا فاصلہ پر کوفا ہے اور تقریباً اتنا ہی فاصلہ آ گیا کربلا کا نام کیا تھا باد کے تفا اور فا کے ساتھ کرب و بلا یہ تو بعد میں نام رکھا گیا مصیبت اور من کی جگہ اصل جگہ کا نام باد تھا خراب کے کنارے تھا اور اس کے بعد وہاں پر کیا ہوا اللہ گفا جب پہنچے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جو گھر افراد تھے ان کے بارے میں جلال اور یوم کے اندر منتلح عوام کے اندر عباس گمی کی اس کے اندر جو حوالہ جات ہیں اس میں ملتا ہے اللہ حسب کہ پہلی بات تو یہ کہ آخری وقت میں سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا کہ تم نے مجھے بلایا میں آیا نہیں مجھے بلایا گیا ہے تم نے مجھے بلایا مقادری سے ساڑھ کر سکھا حسین تم نے مجھے بلایا اب بلا کر تلواریں مہیا کرنے کا تم نے وعدہ کیا اب بے وفائی کی بیت بھی توڑ دی اور اس کے بعد تم نے ہمارے اوپر تلار نکالی اللہ میرا تم سے انتقام لے گا اس طرح کہ تم اپنی تلواریں اپنے جسموں اور چہروں پر چلاؤ گے جلال مجھے اس کے تربار میں حسین صلی اللہ تو کیا فرما رہے ہیں کہ میرا انتقام اللہ تم سے لے گا اپنی تلواریں اپنے جسموں اور چہروں پر چلاؤ گے اس طرح سے انتقام ہو گا. اچھا مجدوروں کا آخری منت کا بیان یہ سامنے آ گیا. اس کے بعد سیدا سین نظیر اللہ تعالیٰ انہیں کرسوم رضی اللہ تعالیٰ یہ حسین کی دونوں ہم جی گانا ہے زینب و کرسوم کیوں شام جانا پائے یہ زینب القرسوم کی وہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی دونوں بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ پہنچی تو ان تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ وہاں پر کوفے کے افراد گھروں سے باہر نکل آئے عورتیں رونے لگی ماتم کرنے لگی یہ تاریخ کا پہلا ماتم تھا جو گوفا کے اندر مرد رونے لگے سید رضی اللہ تعالیٰ نے کجاب سے آواز دی خوفیوں گداروں سالوں مکاروں تمہیں شرمیاں آتی تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں عورتیں ہم پر روتی ہیں اللہ تم سے ہمارا انتقام لے گا کہ تم جتنا رو گے تمہارا یہ جرم کسی آنسو سے ختم نہیں ہوگا جتنا منگے رہو کیا من تک روتے رہو تمہارا یہ جرم معاف نہیں ہوگا کرسوم رضی اللہ تعالیٰ فرما انہوں نے کجالے سے آواز دی انہوں نے کہا مفیوں کا تارو مکاروں کارو تو ہم نے ہمارا ہمیں بلایا ہم سے دھوکہ کیا پھر ہمارا مال لوٹا پتا چلا مال بھی انہوں نے لوٹا تھا اور پھر ہمارا پانی بند کیا اس کا مطلب ہے پانی بھی انہوں نے بند کیا موقع کا چوتھا کمال اللہ اکبر وہ کون تھی سر اللہ اکبر وہ تھی فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی حسین رضی اللہ تعالی کی بیٹی اس کا نام بھی ان کا نام بھی فاطمہ تھا وہ بولتی ہیں کوفی مکارو غدارو ہو تم نے ہمیں بلایا تم نے کل میرے دادا علی رضی اللہ اعظم کو شہید کیا تھا یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو علی رضی اللہ رض اعظم قاتل کر سکتے شہید کیا تم نے ہمیں بلایا اور آج میرے بابا کو تم قتل کرتے ہو تم نے قتل کیا شہید کیا اور ساتھ ہی ہمارا مال تم نے لوٹا اب اپنا خون ہی تم بہاتے رہو گے یہ ان کے الفاظ تھے یہ موقع کے چار چوتھے تین خواتین اور چوتھے پہ سید زین قابدین رحمت اللہ رہے یہ حسین رضی اللہ کے بیٹے حسین رضی اللہ کے بیٹے ہیں اور ان بارہ اماموں میں سے ایک امام مجرور کیے گئے اور ان کو بیمار کربلا سید الساجدین اور اس دفعہ جو اشتہاروں میں نام دیا گیا قیدی امام کا غصہ کہ یہ قید امام اور امام کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے امام وہ ہوتا ہے تو کائنات کے ذرے ذرے پر حکمران ہوتا ہے لوگوں کے راس جانتا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو اپنی موت کے اوپر بھی اشار رکھتا ہے کہ موت آئے یا نہ آئے جو پوری کائنات کو رسک دینے والا ہوتا ہے اس امام کے بارے میں کہتے ہیں کہ قیدی امام ایسا امام ہے جو قید ہو گیا اللہ اب وہ زیاد اللہ رحمت اللہ رہے کوفہ کے اندر انہوں نے لوگوں کو جو شور مچا کے چیخ رہے تھے چوپ کرایا فرمایا ہم تو سنا خود بادشاہ فرما کے کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ظلم کیا بڑی الفاظ میں انہوں نے درائے اور تم نے اب بلایا اور ہمیں شہید کر کے اب ہم پر روتے ہو اللہ حکر یہ کیا کر وہ چپ ہوتے لوگ ہائے ہائے کر کے اور زیادہ روتے یعنی یہ جو ڈرامہ تھا اب کیا ہوا اللہ حکمر کوفا کی حکومت نے ان باقی ماندہ قافلہ ہے بیت کو عزت و احترام کے ساتھ ملک شام دمشق جو ایک ان کا مقصد تھا جہاں جانا چاہ رہے تھے وہیں پر بھی دیا وہاں پر جب پہنچے سجدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کہاں پہنچی جزید کے پاس جب پہنچی وہاں پر احمد زینال کے بارے میں آتا ہے تو منگا میں تمہارا مشہور غلام ہوں اللہ پر جس طرح حکم کرو آٹھ دن وہاں پر رہے اللہ پر آٹھ دن میں جزید صبح شام ان کے پاس آتا اللہ حکمر اور کسی اقدام کے ساتھ اللہ مدین رحمت اللہ علیہ آٹھ دن کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں انہوں نے ٹھیک ہے کہ خوبصورت خوبصورت اونٹوں کی کجابے تیار کرائے گئے کچھ وظیفہ دیا گیا اور ساتھ یہ کہ جس وقت آپ مجھے لکھیں گے کسی چیز کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں اللہ اکبر باقی اہل مانتاف کو طبیب سے مدینہ منورہ روانہ کیا گیا اللہ اکبر سیدہ زین رضی اللہ تعالیٰ جو یزید کی سانس رکھتی ہے کیونکہ ان کی بیٹیوں میں محمد عزیم کی گھر والی وہ ساری زندگی وہیں رہی وہی مفاد پر دبش میں آدمی کا مزار ملتا ہے دشمن کے گھر میں کون رہتا ہے جو ماں بہن بیٹ, بیٹی ماں بیٹ, بیٹ کو چھوڑنے والا نہ ہو زانی شرابی ہو ایسا شخص ہو اس کے گھر میں کوئی رہتا ہے شریف آدمی تو اس کے گھر میں نہیں رہتا زیام الزی اللہ زندگی گزاری بار پر آج قبر بھی ان کی وہاں دمش میں موجود ہے مدینہ نہیں گئی اور مدینہ پہنچ کر وہاں پر زیادین رحمت اللہ علیہ ان کے بیٹی مام بھاگیہ رحمۃ اللہ رائے بارہ موسی امام ان کے بیٹی مام ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ رائے یہیں پر مدینہ میں رہے مدینہ کے اندر جس کی پسند کی مستقبل کے اندر رسول صلی اللہ کے سدائے مدن کرتے رہے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے کچھ بھاگیوں نے ہیروا کے موقع پر کرپلا جمالے سے تین سال بعد سن میں وہاں پر کھڑی کرنے کی کوشش کی کے گوپ میں سے کچھ افراد تھے عبد اللہ بہن ان کا کمانڈر تھا اس کے تحت وہاں پر انہوں نے جلد کی تو زہنا بزیر رحمت اللہ علیہ اللہ احمد اپنے گھر والوں سمین سب ان کو روکنے والے تھے ان سے الگ رہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الفطر میں حدیث موجود ہے عبداللہ بن عبد اللہ بہ محمد اللہ احمد گئے ان لوگوں کے پاس جو اس ان کے پرتگن سے متاثر ہو نبی علیہ وسلم فرنا ہے جو جس کی بیعت کر لے تو اس کو توڑ دیں قیامت ملتے اس کو غداری کا گناہ ملے گا کہ اس کی کمر پر ایک جھگڑا گاڑا جائے گا پتا چلے گا یہ چھتیں جس نے برابر کی بہت اللہ پنب اگر اس واقعے میں ان بادیوں سے الگ رہے رحمۃ اللہ منع کرتے رہے لوگوں کو اور ان باغیوں کو کچلنے کے لیے جو شام سے بھیجے گئے وہ مصرف پہ نقبہ رضی اللہ صاحبی رسول تھے جن کے زیر کمان وہاں پر وہاں پر پہنچے اور ان باتوں کو جا کر ختم کیا اور زیادیر رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے وہ مسلم بن اور خط آ کر دیا خلیفہ جزید کا آ کر خط دیا اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ ان پر انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے تو تاریخ کی جن کتابوں کے میں نے ہمارا موجود ہے انہوں نے وہاں پر دعا دی اللہ رحمت کرے امیر المین زیادیر رحمت اللہ کے ورنہ اگر وہ بات ہوتی شراب والے حکومت تھا اور یہ تو اس طرح سے کیا ہوتا رحمت اللہ ان بادن کی کمان سنبھالتے سلطنت السلام کے خلاف اڑ کر کھڑے ہوتے حسین کے خون کا انتقام لیتے ایسی بات انہوں نے کیا ان کی آواز کھڑا تھا آنے والی بیچ میں سے کوئی شانس نہیں کھڑے ہوا ان بادن کے ساتھ ہجری تک امیر جزیر کی وہاں پر خلافت رہی ہجری میں کا واقعہ ہوا یہ تھی وہ بات جس کو بڑھا دیا فقط تھا اب اس بات کو کلوز کرتے ہیں کہ اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی صحیح طرح حسین رضاء اللہ کرنو دس سے ہج کو بجائے مینار کے مدار میں جانے کے کوفہ کے لیے روانہ نہ ہوتے وہیں پر لاکھوں مسلمانوں کو اکٹھا کر کے راج یاد کرتے اور حکومتی اینڈ سے ارد پھر تین شکتے بیان کرنا اللہ حکمر واپس جانے دو اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہے تو واپسی نہیں اس حکومت کے جو ہے جہازوں میں وہاں جانے دو اللہ آپ پر یہ بھی شرط آئے کہ اور تیسرے نمبر پر میرا راستہ چھوڑ دو اس لیے محترم ہے کہ سہم دوں وہاں پر جانے کے لیے اور آپ کر کا نقشہ دیکھیں گوگل آٹ پر سرچ کریں میرے پاس ریکارڈ موجود ہے عراق کا نقشہ اٹھائیں ایٹریس آپ کے پاس موجود ہے دنیا کے ایڈریس کھولیں عراق کو آپ سامنے رکھیں عراق میں دیکھیں کہ اللہ اکبر کوفا جو ہے وہ دمش کے راستے پر ہے یا کربلا دمش کے راستے پر ہے یا کربلا کوفا کے راستے پر ہے حسین رضی اللہ تم روانہ ہوئے تھے کوفا کے لیے کربلا کیسے پہنچ گئے کر رہا تو آس میں دوسرا مدرپروش کیا اس کا مطالبہ ان کی تیسری شک منظور کر لی گئی اور ان سات نے حملہ کر کے دستاویزی ثبوت ختم کرنے کے لیے کیا کیا سیدنا صحیح نے اللہ مدد پر حملہ کیا اور ان سات کی کاروائی تھی جن کو ختم کیا حرکت یزید، محمود اللہ علیہ نے اور پھر بن صاحب نے آکر کر کافلہ عرب ہے اگر پوفا کی حکومت اس میں گلوس ہوتی تو کوئی شخصی قتل کر رہا ہو کوئی شخص اس قتل کو دیکھ لے کی کوشش ہوتی ہے اس بوکے کے کما کو ختم کرنے کیونکہ اس نے تو پلاسٹک کے پٹے پر چڑھا دینا چاہیے تو باقی مانتا کافر الفاظ کو وہیں پر کریں ختم کر دیتے واپس کو فرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن ایسا نہیں کیا دی. پہنچایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ساری داستان وہی لو پایا ابھی فکر تین سو سال بعد کرلا کے واقعے کہ جس کے جس شخص نے داستان کھڑی یہ مختل حسین کے نام سے کتاب لکھی اس سے اکتیس مورفیم یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ اسلامی کے ڈاکٹر محمد اشم جو اس شعبہ کے سابق صدر ہیں انہوں نے جو ریسرچ کی کہ پینتیس قدیم اور میں سے اکتیس مورفین کیا اور ہمارے ایف اے کے بی اے کے ایم اے کے نصاب کے اندر جو تاریخ اسلام موجود ہے وہ انتیس مارکیل سے متاثر ہوا اب پھر بات کیسے سامنے آئے تو اب پھر یہ مشہور کر دیا گیا کہ قطرے حسین اصل میں مرگے جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے حرکت والا کے بعد محمد علی جوہر تو محقق نہیں تھا کوئی مارک نہیں تھا اس نے یہ الفاظ کہے اور حقیقت میں جو کسی محکم نے بات اس کا جواب دیا وہ یہ تھا کہ قتل حسین شیعہ کا جرم مزید ہے قتل حسین شیعہ کا جرم مزید ہے اسلام بدنام کیا گیا کر بلا کے بعد واقعہ